بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وصن پارے قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی وما کے نارے اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے ان نجم الثاقب چمکتا ہوا تارا ان كل نفس لما عليها حافظ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو کلیہ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے خلق من ماء دافق ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے يخرج من بین الصلب والترائب جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی فما له من اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا ذات الرجع قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی والأرض ذات الصدع اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی یہ ایک جٹی بات ہے بلحز حسی مذاق نہیں ہے کیوں یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں وہ عقیدہ اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں فمہل انل ہوں رو پس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو